وَإِن يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کفار جب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مارے غیز و غزب کی آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں یہ دیوانہ آدمی ہے کفار قریش اور دیگر کفار عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض و عداوت رکھتے تھے آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ لوگ آپ کو ایسی عداوت اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے کہ اگر اللہ آپ کی حفاظت نہ کرتا تو آپ ان کی بری نظر کے زیر اثر بیمار ہو جاتے لیکن اللہ کا فضل ہمیشہ آپ کے شامل حال رہا مشرقین کہتے کہ محمد کو جنون لاحق ہو گیا ہے اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کافرانہ بات کی تردید کی اور کہا کہ محمد مجنون نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں ان کو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ سارے جن و انس تک اللہ کا آخری پیغام پہنچا دیں وبالله الطافيق